یہاں پر ایک بہت مشہور سوال ہے کہ اللہ تعالی نے جو فرشتے امداد کے لیے بھیجے ہیں ان کی تعداد یہاں پر ایک ہزار ہے کتنی ہے الفن ایک ہزار سورہ عال عمران میں ایک جگہ تین ہزار ہے سرحل عمران کی آیت میں ہے القی کم ایندکم رب کم بلاثتی آف من الملکتی منزلین تین ہزار پھر سورہ عمران کی اس آیت کے بعد یہ ذکر ہوا ہے بحمستی آف من الملاکتی مسمین کہ پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا تو یہ کیا بات ہے ایک جگہ ایک ہزار کی بات کی ہے دوسری جگہ تین ہزار کی بات کی ہے اور تیسری جگہ پانچ ہزار کی بات کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے جس وقت کفار ایک ہزار کا لشکر لے کر نکلے تو اللہ تعالی نے بھی ایک ہزار فرشتے بیچنے کا وعدہ کیا سمجھ میں آئی بات جس وقت کفار ایک ہزار کا لشکر لے کر نکلے تو اللہ تعالی نے بھی ایک ہزار فرشتے بھیجنے کا وعدہ فرمایا اور پھر یہ خبر آئی کہ ان کافروں کے لیے امداد آ رہی ہے کورز بن جابر محاربی یہ شخص کافروں کی امداد کے لیے اور بھی لشکر لے کر آ رہا ہے تو اللہ تعالی نے تین ہزار فرشتے بھیجنے کا وعدہ کیا اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کفار سب کے سب مل کر ایک ہی وقت میں تم پر ہلہ بول دیں ایک ہی وقت میں تم پر حملہ کر ڈالیں تو پانچ ہزار فرشتوں کا لشکر بھیجوں گا بعض مفسرین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پانچ ہزار کا لشکر بھیجنے کا وعدہ ہے نا اس میں تین باتیں ہیں نمبر ایک ثابت قدمی نمبر دو تقوا نمبر تین ایک ہی وقت میں حملہ کرنا یعنی آپ لوگ جب ڈٹے رہیں گے اور اللہ سے ڈریں گے اور کفار ایک ہی وقت میں سب مل کر آپ لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے تو میں پانچ ہزار کا لشکر بھیجوں گا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ڈٹے تو رہے اللہ سے تقویٰ بھی کرتے رہے لیکن دشمنوں نے ایک ہی وقت میں حملہ نہیں کیا بلکہ الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں حملہ کیا سب کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ سب مل کر ایک ہی وقت میں حملہ کر دے تو پانچ ہزار کا لشکر بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ایک ہزار اور تین ہزار کی بات رہ گئی بس واقعات میں یہ آتا ہے کہ بعض مشرقین مرے ہوئے تھے اور ہر رنگ کا داغ اس کے بدن پر ہوتا تھا یعنی اسے کس نے مارا ہے اور کس چیز سے مارا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا تلوار کی مار سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کو کسی نے تلوار سے مارا ہے لیکن اس طرح لوگ مرے ہوئے تھے کہ ہرے رنگ کا نشان ان کے جسم پر تھا اور وہ بہت برے انداز میں مرے ہوئے تھے اقبل یا حیزوم زوم یا حیزوم اس طرح کی آوازیں آتی تھی حیزوم آگے بڑھو حیزوم آگے بڑھو اور صحابہ کرام میں کسی کا نام بھی حیزوم نہیں تھا یہ بات فرشتوں کی امداد والی بات ہم نے بھی دیکھی ہے میرالی میں ایک دفعہ شمالی وزیرستان میں جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ کی ویڈیو بھی موجود ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوجیوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ بالکل پگھل گئی ہیں تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی بڑا اسلحہ موجود تھا انہوں نے کہا بالکل نہیں تھا تو یہ گاڑی اس انداز سے کیسے بالکل پگل کر راک ہو گئی تو سب ساتھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کی خصوصی امداد تھی اور ہمارے پاس ایسا بڑا اسلحہ موجود نہیں تھا ہمارے استاد ڈاکٹر عبد اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ فرشتے جنہیں اللہ جل جلال نے بدر کے میدان میں اتارا تھا وہ آج بھی مجاہدین کی مدد فرماتے ہیں بات سمجھ میں رہی ہے آج بھی وہ مجاہدین کے ساتھ لشکروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ دشمن اتنی بڑی تعداد میں آتا ہے اور مجاہدین کے پاس کوئی بڑا اسلحہ بھی نہیں ہے لیکن ایسی تباہی اور بربادی ہوتی ہے کفار کے لشکر میں دشمن کے لشکر میں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے یہ تو یہ انہی فرشتوں کی امداد آج بھی جاری ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی لشکر ہے جب بھی کہیں جنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مدد فرمانا چاہتے ہیں انہی مجاہد فرشتوں کو اللہ تعالی بھیج دیتا ہے اور وہ جنگ کرتے ہیں یہاں ایک اور بات بھی کہنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو سفارت بیان فرمائی ہیں وہ الگ الگ ہے ایک ہزار کی تعداد جب بیان فرمائی تو فرمایا کہ مردین کہ ایک ہزار فرشتے آئیں گے ایک دوسرے کے پیچھے اسی طرح ہوا اس لیے کہ ان کے بعد پھر دو ہزار فرشتے آئے اس طرح تین ہزار ہو گئے یا مستقل تین ہزار آئے جیسے بھی ہے وہ خود ایک قطار میں آئے یا ان کے پیچھے دوسرے آئے نا اور دوسری صفت ہے بلا من ملائکتی منزلین تین ہزار کا لشکر اتارا گیا آسمان سے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں جو بہت سارے فرشتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں ان کو اللہ نے نہیں بھیجا ہے آسمان سے خصوصی دستہ نازل فرمایا ہے جیسے آج کل کے زمانے میں کمانڈو فورس اسپیشل فورس کہا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے خصوصی فرشتے اتارے ہیں آسمان سے بات سمجھ ماں آگئی؟ اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے بےخم ستی من الملاکتی مسئمین مسئمین کا مطلب یہ کہ ان کی خصوصی نشانیاں ہوں گی لباس بھی خصوصی ہوگا علامتیں بھی ہوں گی جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں اس زمانے میں کہ فوجیوں کی مختلف قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں اسپیشل فورس کا لباس الگ ہوتا ہے اور عام جو فوجی ہوتے ہیں ان کا لباس الگ ہوتا ہے روایت میں یہ آتا ہے کہ بدر میں جو فرشتے نازل ہوئے تھے انہوں نے جو پگڑیاں پہنی ہوئی تھی نا وہ سفید رنگ کی تھی اور غزوہ ہنین میں جو فرشتے اترے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کی پگڑیاں سرخ رنگ کی تھی لال رنگ کی تھی آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں فوج میں جب سخت جنگ ہوتی ہے نا تو ان فوجوں کو اتارا جاتا ہے جن کی ٹوپیاں سرخ ہوتی ہیں اور کندھے پر سرخ رنگ کی پٹی بنی ہوتی ہے یعنی یہ انتہائی سخت جنگ کی علامت ہوتی ہے کہ یہ وہ فوج ہے جو تشلیم نہیں ہوگی ہارے گی نہیں آخر تک لڑے گی اللہ کا شکر ہے مجاہدین بھی اس سنت پر عمل کرتے ہیں بات ساتھیوں کو سفید پٹی پہنا دیتے ہیں ہاتھ پر باندھ دیتے ہیں اور باد ساتھیوں کو ہرے رنگ کی پٹی پہنا دیتے ہیں اور باد ساتھیوں کو لال رنگ کی پٹی پہنا دیتے ہیں اور اسے ختا کہتے ہیں ختاب کہ یہ پیچھے مڑنے والا اور پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے یہ آخر تک جنگ کریں گے یہ فدائی ہے خون کا رنگ ہے نا یہ لال رنگ یعنی اپنے خون میں ڈوب تو جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے اور دو دن پہلے الحمد یہاں ساتھیوں نے جو جنگ کی ہے اس میں دو طالبان دو مجاہدین آمنے سامنے اس طرح دشمن کے اندر گھس گئے اور وہاں داخل ہو کر انہوں نے فدائی کی بیس سے زیادہ کمانڈوز اس میں مرے اور ایک جو فدائی تھا وہ زندہ نکلا ہے ان کے اسلحے لے کر ان کے اندر سے نکل گیا ہے یعنی اس طرح کے جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ ان فرشتوں کی یاد دلاتے ہیں جو کہ سرخ پگڑیاں پہن کر جنگ کے میدان میں اترے تھے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی آج بھی فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں اگر آپ جنگ بدر میں لڑنے والے مجاہدین کی صفات اپنے اندر پیدا کریں آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایما پیدا آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا آج بھی اگر کوئی ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی طرح ایمان والا ہو تو یہ آگ اس کے لیے باغ بن جا سکتی تو یہ آگ اس کے لیے باغ بن سکتی ہے بات سمجھ میں رہی ہے ابراہیم علیہ السلاۃ کو آگ میں ڈالا گیا وہ آگ باغ میں بدل گئی تو آج بھی جو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی طرح ایماندار ہوگا تو آگ اس کے لیے باغ میں بدل جائے گی ان آیات کے آخیر میں اللہ علیہ جل نے یہ فرمایا ہے کہ طرف سے ہے. بات سمجھ میں رہی ہے مدد تو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے یعنی ہم نے یہ بات تو کہہ دی کہ فرشتوں کو ہم بھیجیں گے اور اس طرح مدد کریں گے اور اس طرح مدد کریں گے ٹھیک ہے یہ اللہ ہی کے حکم سے اگر بہت زیادہ فرشتے بھی آ جائیں بہت زیادہ اسلحہ بھی آپ کو مل جائے لیکن اللہ کی مدد نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے. یہاں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اس میں مسلمانوں کو تمبی فرما دی کہ جو مدد بھی کہیں سے ملتی ہے خواہ ظاہری صورت سے ہو یا مخفی انداز سے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کوئی مسلمان کوئی کافر کھلے عام یا خفیہ انداز سے آپ کی مدد کر رہا ہے جنگ میں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے اللہ نے اس مسلمان کے دل میں یا اس کافر کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ان مجاہدین کی مدد کرو سمجھ گئے یہ سب اللہ ہی کی طرف سے فرشتوں کی مدد بھی اللہ ہی کے حکم کے تابے ہے اس لیے اللہ ہی کی طرف تمہیں متوجہ رہنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے ان اللہ عزیز حکیم اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی طاقتور ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حکمت والا ہے کہ کہاں مدد کرنی چاہیے اور کہاں نہیں کرنی چاہیے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے اس لیے ہمیں اسباب اسلحوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسلحہ اور اسباب جب برابر ہو جائے اس کے بعد صرف اور صرف اللہ پر توجہ کرنی چاہیے آپ نے بہت خوبصورت کلاشن کوف لے لی ہے اور بہت خوبصورت اسلحے کے ساتھ آپ نکلے ہیں لیکن وہ فائر نہیں کرتا ہے تو کیا کرو گے تو یہ کلاشنکوف تو ایک لوہے کا ٹکڑا ہے اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا ایسا ہے یا نہیں ہے تو اس لیے جب آپ نے اسباب اور وسائل جب برابر کر لیے ہیں تب اللہ سے دعا کریں کہ یہ اللہ ہماری مدد فرما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو افغانستان میں جاری جہاد ہے پاکستان میں جاری جہاد ہے اور پوری دنیا میں جو جہاد جاری ہے کفار کے خلاف اس میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے و صلی اللہ تعالیٰ خیر ہی محمد وصحب اجمائین سبحان فرق وطب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ